اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آئےت جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو ان اللہ تعالی کرنی ہے کہ اصل جرم جو ہے یہودوں نصارہ کا وہ کیا تھا اور اللہ کے نزدیک سب سے سینسٹیو ایشو کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس گنا کو تو ہر گز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یکذا ک علی می اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ يُشْرِكْ یشرق بلّہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے فقط طرح اس من تو اس نے یقیناً بہت ہی عظیم گناہ کا ارتقاب کر لیا یہ آیت اس صورت میں دو دفعہ ریپیٹ ہوگی یہ صورت سورۃ ال... النساء میں 48 نمبر ایت پھر 116 بھی ائے گی لیکن اس کی کنکلوژن تھوڑی سی جی, डिफरेंट ہوگی وہ ہے ان اللہ لا یفکر و یشرک به و یفکر ما دون ذلک الی میشا و مے یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بیشک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گِد پڑا۔ تو یہ وہ ایت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا یہ بھی اوپن لیسنس نہیں لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس میں میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچر دیے ہیں شرک اور اقسام سام شرک اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے تین گھنٹے کا تو قطع نظر کے ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائیں باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہے شرک اور اقسام شرک یوٹیوب ٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً چار گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے ایک ایک گھنٹے کے چار لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر تو وہ ضرور سن لیے جائے اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا صحیح بخاری کتاب البکال میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کہ آیت ال کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا سعید نبو ریہرا ربی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے تو یہاں پر میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ تین ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ سفوں کا چار ورکوں پر اور آٹھ سفوں پر توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پازیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہے یہ پمپنٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا جال حق سامنے کھول کے مفتیا مجہ نیمی صاحب کی جنہوں نے یا علی مدد اور یا شی عبدالقادر القادی مدد کے اوپر دلائل بھی وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام یہ پاک سرکوں سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں شروع میں ہی جو لیفٹ پر آئکن ہے ریسرچ پیپر اور بکس والا اس کے اندر یہ ہم نے الحمد للہ اپ لوڈ بھی کر دیا ہوا ہے دعا صرف اللہ ہی سے تو اگر اس پر ایڈریس کیا جائے تو کم از کم دو گھنٹے چاہیے لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو جہاں تک شروع کی سینسٹیویٹی کا, کا تعلق ہے اس کے احساس ہونے کا تعلق ہے اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن میں ایک دو آیات اور دو احادیث پیش کروں گا ایک تو آیت ہم سن چکے ایک اور آیت سورت الظمر کی آیت نمبر پینسٹھ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم ولاد کابلی کاشرقتا احب ناسرین اور بے شک احموب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی امبیا گزرے ان کی طرف ایک وہی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے امال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارا پانے والوں میں ہو جاؤ گے یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام امال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا صورت الماہدہ کی آیت نمبر بہتر ہے جو عیسا بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالی نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے امام کائنات سید البلی والآخرین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الدعوات کے اندر یہ بہت زبردست حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے سیدنا ابو ذر سعید رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو سے جامعہ بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ سے ملاقات کروں گا اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے اب یہ نہ سمجھیے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا وہ دو ہی چیزیں ہیں کا نبو و ایا کا باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا ان کو جتنی بھی ڈگری دی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا ما کانا ابراہیم یہودی ولا نسریا ماکانا ابراہیم ولا نیا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ سائی تھے ولاکم وما حنیف من المشرقین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی و من مشرکین وہ مشرقین میں سے نہیں تھے قیامت مت دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا پرانے پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شیر کہا گیا افرائی تن الاح الا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنا لیا یہ بھی شرکی ہے قسم نے اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے لیکن باریک سے شرک تو یہ بھی ہے تو وما من مشرقین بہت بڑی ڈگری ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وما کان المشرکین بل ملتا ابراہیم حنیفا و ما کانا من المشرکین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجیے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفا تھے وہ یہ ماں ابو نیفا والا حریفا نہیں ہے وہ ہے کے ساتھ ہے یہ الف والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا مما کا نام المشرکین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تو یہ سینسٹیوٹی کے اعتبار سے اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایزا کا راہ بدو و ازیا کا دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بھی مکمہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا یا کا نابو و ایا کا نسط اس کے دو حصے ہیں ایک ہی آیت کے ایا کا اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہوں گی نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی نظر و نیاز یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی تو یہ عبادت اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں رکوع سجدہ کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی الحمد للہ ایز عبادت از کنسرن کا حال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکر سے تو محفوظ ہے یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ گیارہویں شریف دینا یا اس طریقے سے سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ بد ہے شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں صرف بولنے سے نہیں ہے مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے لیکن ہے تو اللہ کا نا میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے شیخ ابد القادر جنانی کے نام کی نیاز ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو بچانا ہے تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو بچانا ہے تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت تو صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے نہ دیوبندی اور نہ الہل حدیث کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سالے سواب کے لیے کرنا جائز ہے داود راج صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی صحیح بخاری اس میں لکھ دیا کہ یہ نظر و دعد کرنا جائز ہے بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے نہیں کہاں اجماع ہوا کس بند کمرے کے اندر یہ اب یہ بہت بڑے الحدیس عالم ہے ریلوی دیوبندی تو ویسے ہی کائل ہے بریلوی چالیسواں تیجا نام کر کے کرتے ہیں اور جو بندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں کام وہی کر رہے ہوتے ہیں نام جو مرضی رکھ لیں کام وہی کر رہے ہوتے ہیں تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں ایک جملہ میں بولوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی تین بیٹیاں دفن کی ہیں جوان شادی شدہ کسی ضعیف ضعیفیز سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجا چالیسواں یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو حدیث سے صحیح ریس نہیں مانگ رہے اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سے ثابت کر دے کہ صحابہ رام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفائی دین شروع ہوا تھا حدیث سے ہی کو بتا دے صحیح ریز نہیں مانگتے تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں اور اس میں پھر میں کسور ان مولویوں کو ٹھہراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ امت کو اجا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو ایا کا نعبدو تو کلیئر ہو گیا اس کو تو ایڈریس کرنے کی سچ اتنی ضرورت نہیں ہے اصل مسئلہ ہے ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی عبادت ہے عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایا کا نستعین غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں ظاہری اسباب میں نہیں وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی یہ بات سمجھ لیں قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو زم نکلتا ہے وہ آپٹیمل سروش قرآن پاک میں تین جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے پھر آیت الکرسی میں آ گیا منزل یشو اد اللہ بھی ازنی مگر اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اذن دے لیکن کا کنستین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا اس کے تو اذن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں یہاں ٹاگوریکل ڈنا ہے نسطین صرف تیری مدد مانگتے ہیں اور مدد کون سی غائب میں مدد اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں اس کو مثال سے سمجھیں میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو یہ اسباب ہے پرنپا میں ہے تو آنلکوا نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو ظہر اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے تو یہ زہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ تعالی کے دین کے مددگار تو یہ ظاہر اسباب کے طور پر لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہو یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو اور میں یہ کہوں گی بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں تو اپروپریٹ ٹرانسلیشنستین کی کیا بنی دعا صرف اللہ ہی سے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصا ہمارے بریلوی مکنا فکر کے جو بھائی ہیں میں بھی خود اکتیس سال تک بریلوی رہا اب میری چونتیس سال عمر ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ دعا نہیں مانگے گا یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاگ ہو جائے گا پھر یا جو شیخ عبد القاد جلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا گوس اعظم دستگیر تو شاید بزرگوں کا گستاگ ہو جائے گا تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بےچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان ہسوں کے گستاخ بن جاؤ گے ولہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ متلک بچائیں گے دین نہیں بچے گا سیدھی سی بات ہے وہ کیا ہے ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں بریلوی ہو جو بندی ہو ایلس شی ہو کوئی بھی ہو اس سے صرف یہ بات پوچھیے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روئے عرض پہ کسی بھی متبہ فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اعلی ترین قسم ہے عبادت کی وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور عدیز سے دوں گا تو دعا ہے عبادت عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے ولہ کتنے لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا جن واقعی یہ نہ جائز ہے مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سنم نے ماجا کی حدیث بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الکاح چیپٹر میں اپنا سر اٹھاؤ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے خامدوں کو اپنی بیویوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذ اللہ تخر اللہ اپنی گستا کروائی اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا تو اگر یہ گستا والا فارمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستا کروائی منع کر دیا یہ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تو انجی عمرہ گالیاں یہ کہہ دینا چاہیے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کیونکہ عبادت خالص اللہ کے لیے اور الحمدللہ یہ امت امت توحید ہے بریلوی ہو جو بندی ہو اہل دیس ہو شیعہ ہو سب کو یہ بات پتا ہے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی سیدھی سی بات ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس یہ سب کو کلیئر ہے الحمد ہم بتا نہیں سکتے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی اب تین پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں تو اس کا جواب ہے نہیں غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے ہم پکارتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشود اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ کرام کو جس طرح قرآن یہ جو مشہور ہے یہ شب مراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے یہ جھوٹ ہے یہ جلال الدین سیوتی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نقل کیا ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے یہ دعا آپ نے خود سکھائی ہے اتہ یات اللہ وسلم یہ بات اس میں کیا آتا ہے السلام علیکم یوحن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو آپ کو غائب میں پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے نہیں صرف پکارا جا رہا ہے یہ شرک نہیں ہے اور اس حدیث میں آگے موجود ہے کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا غائب میں پکارنا جھگڑا نہیں ہے اچھا جی پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے سن نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور جس کو نیند آ رہی ہے نہ کھڑا ہو جائے اس سے پہلے کہ میں درس بند کر دوں اتنا بڑا ایشو میں ایڈریس کر رہا ہوں اور یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا اٹھا کے دیکھ لیں سارے توحید والوں کے لیکچر ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے یہ مسئلہ وہ بتائے گا جو گمرہی سے نکل کر آئے تو وہ یہ پوچھیں گے کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا نہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے قرآن پارک میں موجود ہے سعید چوٹیوں کے آپس میں گفتگو کی آواز سن لی تھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تیسری بات وہ کریں گے کہ کیا آپ اس لیے اس کو شروع کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اذن نہیں دے سکتا مدد کا تو اس کا بھی جواب ہے نہیں یہ بھی وجہ نہیں اب آپ پر شاہی ہو گے پھر وجہ کیا ہے یہ بھی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اذن دے سکتا ہے سیدنا اللہ علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں ہے بارش برسانے کی جبری علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں تھی وہی لانے کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہے صحیح بہاری میں حدیث نہیں کہ جو آیت الکرسی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر محافظ کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے تو عزم دیا ہوا ہے فاضت کرنے کا تب ہی حفاظت کرتا ہے نا انہیں نکھٹو سا رشتہ تو نہیں کوئی ہوتا اس کے پاس اختیار بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کے عزم سے یہ بھی جھگڑا نہیں ہے تو جھگڑا کیا ہے صرف ایک غائب میں مدد کے لیے پکار غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو سنت ہوگی جہاں ثابت نہیں بد کہیں گے شرک نہیں ہوگا دور سے سننے والا بھی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی جہاں جہاں ثابت ہے جیسے بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اللہ مردے کو بھی سنا سکتا ہے تیسرا ازن والا چکر بھی نہیں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مسئلہ یہ کہ فرشتوں کو پکار نہیں سکتے فرشتوں کو پکاریں گے تو خال تن شرک ہو جائے گا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبد دل القادر دلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو یا کسی بھی نبی کو یا جن کو فرشتے کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے سب سے بڑا مشکل کشا اس وقت سورج ہے سائنٹفک فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سمندروں کا پانی وائپریٹ ہو کر گلیشیئر کی شکل میں پانی جمع ہوتا ہے پہاڑوں پر وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا ہے پوری دنیا کا نظام پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بناتے ہیں فوٹو سنتس کے ذریعے پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں پورا سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے المدد یا سورج سورج کو پکارنا شرک سورج نہیں نکلے گا اللہ کو پکاریں گے سورج نکلے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی اللہ کو پکارے گے یہ مسئلہ یہ ہے اس کو سمجھ لے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے وہ لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے ایک جوبان کے مفتی کی جو نعت پڑی فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے یہ شرکیہ ہے فرشتے کو پکارنا بھی غائب میں شرک ہے فرشتوں بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی پہ معمور کیا سنسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں لیکن فرشتوں کو پکار نہیں سکتے ہم کیا کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں فرشتوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا تو یہ بات سمجھ لیں فرشتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ شرک ہو جائے گا اس مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو اصل پرابلم ہے اب اس میں میں دو مثالیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں دونوں کو بلکہ یکجا کر کے بیان کر دیتا ہوں بخاری و مسلم میں صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب المارا چیپٹر میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو جب صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ تم ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شی میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وہی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا یارس اللہ حالانا یا حبیب اللہ اسما قالنا ان کو پتا تھا یہ شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کیوں نہیں پکارا ان کی تربیت یہ نہیں ہوئی ہوئی تھی تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ابھی تو عالم برزت میں زندہ ہے دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا درود و سلام ان تک پہنچاتا ہے اس وقت شیابہ اکرام نے نہیں پکارا میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے تو دعا عبادت ہے اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آئے تاگی نہ نا ابدو اور ایا کا, کا نسطین تو صورت النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹروڈکشن اختلاف پاتے اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے سفے پہ کیا لکھ وہ آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نایا نا کا نبودویہ کا نسطین پورے قرآن میں کوئی آئتری پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا, یا شیخ ابد القادی مدد ثابت ہو جائے کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے قرآن پہ پیش کی جائیں گی سیدھی سی بات ہے کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے جو سنیاوں نے رکھی ہوتی ہے ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو یہ اللہ کی کتاب انہ ذکر انہوں تو دعا عبادت ہے اس کے لیے یہ ایک آئد بہت زبردست صورت البکرا آئت نمبر 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا عبادی عنی فإنی قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الداوت ادا الدع دان پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فل لِي تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اللہ یرشدون اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلاں پا جائیں رشد و ہدایت پا جائیں تو اس آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکے تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائے گی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے دوسری آیت یہ بہت سخت ترین آیت ہے سورت النمل کی آیت نمبر تریسٹھ بسم اللہ رحمان رحیم ام میں بلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وہ یقو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے خلفا الب اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے الا <عَاللَّه> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الا بھی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر دے قلیل لمبات مگر بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اندازہ کریں یا اللہ تعالی نے جملہ بول دیا نا آہ اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا سیدھی سی جی بات یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ آیت ہے واضح طور پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمنیس النبی دعود کے اندر حدیث صحیح کے ساتھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت فرمائی وکال رب رونیبل اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا دعا ہی عبادت ہے اس کی دلیل پر آپ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں عبادتی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عبادت کیا دعا ایک ہی آیت میں ذکر ہو رہا ہے عبادت سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں کرتے سید خلون جہنم داخرین ان قریب میں ان کو زریل و خوار کر کے دو میں داخل کروں گا کیا ہستی ہے دنیا میں کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں سبحان اللہ ہمدی سبحان اللہ تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہیں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستیاں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مراد بت ہیں اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہے یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہے فرشتے بھی شامل ہیں اور جن بھی شامل ہے ہر وہ سی جس کو اللہ کے مقابلے پر اللہ بنا لیا جائے تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں سورت المائدہ کی آیت نمبر پچہتر اور چھتر مل مسیح مریم اللہ رسول عیسا بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے کسی بت کا نہیں قد قدخلت من قبل رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں وہ امو سے اور ان کی ماں سچی عورت تھی کان یا کلان تام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کھانے کے محتاج تھے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی پیاری مثال سے ایسی مثال جو پڑھ لکھے کو بھی سمجھ آئے انٹلیکچل کو بھی اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے دونوں کھانا کھاتے تھے جو روٹی کا محتاج آپ تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے کئی فانوبی الحم العیات دیکھو ہم کس طرح ان ضرور کئی فانوبید کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں سم منظور انایو فکون پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھیرے جاتے ہیں یہ مشرقین اس کے باوجود عیسا و مریم کو اپنا مشکل کشاہ حاجت رواج سمجھتے ہیں پرٹیکولر عیسائیوں کے بارے میں ال اتا ابدون مندون اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ع فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے نا شیخ عبد القاد جلانی کے کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے ساتھ ہی آ گیا العطبون مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یہ مندون اللہ عیسا بن مریم اور ان کی والدہ نبی بھی آ ولی بھی آ ان کی والدہ ولی مالا یم لکھ تم بھر رہا نفا جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ نفے کے عیسا بن مریم ان کی والدہ کسی نفا نقصان کے مالک نہیں ان کو پکار رہے ہو تم و اللہ سمی العلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ہستی کے لیے کہ وہ کسی کی مصیبت دور سک... کر سکے اور وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ سننے والا ہر چیز کا اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے اندر یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فی الحال چھوڑتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پوارشن اس کا ضرور ایڈریس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکس میں ان اللہ اللہ یق فر یشر کبھی یک فرمعدون نظر علی کلی میں بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ میں باللہ بلہ فقت بل ولام <بَعِيدًا> جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بے دور جا کر گر پڑا تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں وہ اگلی دفعہ ان شاء اللہ میں ایڈریس کروں گا ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے اگلا پورشن ہوگا چار بڑے بڑے شبہات اشکلات جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ مشرق ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے تو وہ ہم احادیث سے قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں صحابہ اکرام علی امردوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتب ہو گئے کوئی منکرین زکات بن کر کچھ مسلمہ قذاب کو نبی باندھ کر تو ایسا بھی ہوا ہے آپ وسلم کی مبارک زندگی میں بخاری مسلم کی حدیث مطلع حدیث آپ کا کاتبے وہی تھا جو وہی آپ کے لیے لکھا کرتا تھا وہ مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرق ہو رہے ہیں تو یہ کون کہتا ہے کہ مشرق نہیں ہو سکتا کوئی ہوئے تو وہ انشاء میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا میں یہ پرٹیکولر ہمارا ہے تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں صبح نت اللہ بشمدی اشد اللہ اطوب ال جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے وبا تو آج حصہ نمبر دو پر پہلے گفتگو کریں گے جو میں نے بتایا تھا کہ چار بڑے بڑے شبہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ ان چیزوں کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو چار بڑے اشکالات کہہ لیں امبیگوٹیز کہہ لیں یا شبہات کہہ دیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تعلیمات اس قدر واضح کی ہے کہ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے نہ دائیں سے نہ بائیں سے جو کتنی مرضی کوشش کر لے بےمانی کرنے کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کمپیریٹیو سٹڈی بہت ضروری ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانوں کی باتیں سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ صرف اپنی بات سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی اہل سنت کا موقف سمجھ نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے اہل سنت صرف اپنے ہی علماء کی باتیں سنیں گے ان کو کبھی بھی شیعہ کے سانس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی تو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے لیے تمام علماء سے ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق پوچھنی اور پھر حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ ضروری ہے تو وہ چار بڑے شبہات اشکالات کیا ہیں اس کو ایڈریس کریں گے اور پھر اس کا آخری حصہ تیسرا اور آخری حصہ کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ آج بہت زیادہ یہ راگ علاپا جا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی توحید کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک تو چودہ سو سال پہلے ختم ہو چکا ہے لہذا کوئی پریشانی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے تو ان اس کو بھی آج ایڈریس کیا جائے گا تو پہلے حصہ نمبر دو جو ہے چار بڑے اشکالات وہ کیا ہیں اس کو میں انشاءاللہ شاء ایڈریس کرتا ہوں تو اس میں اشکال نمبر یہ ایک یہ ہے کہ نیک امال جو ہیں یہ اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے اس پر قرآن پاک سے آیات پیش کی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک امال بھی چونکہ غیر اللہ ہے لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے حالانکہ قرآن پاک کا جو ادنا سا بھی اسٹوڈنٹ ہے میری طرح کا اگر ان آیات کو پڑھ لے تو اس کو خود بخود کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکس کے اندر آئی ہیں اس میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایمان والو مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھ لی جائے تو چور دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا ان اللہ معابرین بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے کیا مطلب جو شک صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے وسائن و بصبری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے اس کا مطلب ہے نماز اور صبر کے ذریعے ان امال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو تو پھر یہ کہنا جائز ہوا المدد یا صبر المدد یا نماز یہ کوئی بے وقوف بھی نہیں کہتا پھر ان آیات کو یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے طور پر پیش کرنا اس سے بڑی کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو ان اللہ معابرین بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا اللہ ربیہ بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ تو انہوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے الحمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک امال کے ذریعے سجدوں کے ذریعے میری مدد کر اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں لے جائے تین دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں اوپر تلے حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں یہ کہ نیک امال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے اس کو اس کانٹیکس میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ نے اتا فرما دی یہ بالکل بے ہے اور ویسے بھی یہ غائب میں پکارنا تو ہے نہیں انہوں نے نبی وسلم سامنے موجود تھے ان سے ریکویسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہیں ملے گی لیکن نیک امال کے ذریعے میری مدد کرو یعنی نیک امال تمہارے شامل حال ہو پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرمانے گا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاف چیپٹر کے اندر سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا کرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرض امال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں پوری حدیث نہیں پڑتے اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آگے ضرب تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے اس کا معذ اللہ اس اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یا بندے کے اللہ کے اذا بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے نہیں سکا مس لی شی اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو اس وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمرائی کے امیک گڑے میں جا کر گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا یہ بات تمسیلن بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے اب جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ اتا کرتا ہوں اب یہ پورشن بتا رہے ہیں اگر معذلہ وہ اللہ تعال کی صفات کا مظر بن کے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اس سینس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑھ کیوں نہیں دیتا کہنا نا ایک نگاہ ماری شیخ جنانی نے پورے شہر نواب لا دیتی پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ تو اللہ تعالیٰ مارا وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا یہ مانا جو ہے یہ حلولیا نے لیا اور حلولیا جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کش المحجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے آج الحمد اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیو میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمد اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اڑنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میری رضا کے کاموں میں اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرم برداری کے کاموں میں یہ مطلب ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جتنا ہم اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اڑنا بچھونا یہ چیز بن چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ال ان نسلا و نسوکی و محیا یا ممات اللہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا اوڑنا بچھونا اللہ کی ساتھ ہے یہ ہے اس کا مطلب ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیئر کیا دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور ظہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں نی فرشتے بھی تو غیر اللہ ہے اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے تو بات یاد رکھیں پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جھگڑا یہ نہیں ہے مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی سرا یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی تو آپ تو سر تو یہودی سے بھی مدد لی لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں غائب میں پکارنا اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما ہے آپ کو تسلی دیتے ہوئے مؤ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے المؤمنین اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے ول بعد تو باضا اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے تو نیک مومنین بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو جتنے نیک مومن ہے قیامت تک وہ سارے بھی حضور کے مشکل خوش آئے اس آیت کے تحت تو آپ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو یا شیخ عبد القادر جنانی المدت یا <تصف> امام <تصف> بخاری المدد یہ مطلب اگر لیا جائے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دارۂ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا ولی آغب اللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے اور اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں آپ کے جان نظار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نظار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہی موجود ہے وَإِن يُرِيدُ أَيْن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تو ایم عبو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے یعنی جانسار صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی پھر اس تس تغیسون یہ آیت نمبر جو میں نے پڑھی سورت العفال کی آیت نمبر 62 تھی اب صورت العفال کی آیت نمبر 9 اور اے مبو ص وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر فساب الحکم انی مدم بھی الفم من الملا اکتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا یا جبرائیل المدد یا ابیکیل المدد یا اصرافیل المدد نہیں اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وہ تو ہم سب فرشتوں کو منگوا سکتے ہیں فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں کتاب البکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الپرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر یہاں تک کہ صبح ہو جائے لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں فرشتے کو پکاریں گے شرک پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے یہ اللہ کی مرضی تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر اسباب کے طور پر تھے اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزل خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غائب میں کو پارا تھا آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو سعیدن علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو آج شعبے تھا آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا آپ وسلم نے اپنا مبارک لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی پھر آپ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور برکت کی دعا فرمائی آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو جائے اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا یا میں اس وقت ہوتا میرا نام بھی علی ہے مجھے بھی نویژن کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ بھی خیبر فتح ہو جاتا کے ہاتھ ہو جاتا تو آپ وسلم نے ان کو پکارا ورنہ خیبر پہ اللہ کے شعر سعیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا جو ہجری میں میں شہید ہو چکے تھے کہ المدد یا امیر حمزہ کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں چلیں صحیح تو چھوڑ دیں ضعیف روایت دکھا دیں المدر یا شہدائے عہد المدد یا شوہدائے بدر کہیں حضور میں پکارا ہوں تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورت المائدہ کی آیت نمبر دو ہے و تا امن البر تکوا بلا تعمن نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے اس ظاہری اسباب کے طور پر اسی طریقے سے عیسی علیہ السلام نے بھی اپنے ہماریوں سے کہا من اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے قال الحواریون نحن انصار اللہ ہماریوں نے کہا کہ ہم نبی آپ کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کے مددگار ہوتے ہیں تو وہ سامنے موجود تھے غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمد اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا تو زائر اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا اللہ تعالی نے ہماری پیاس کے بجنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو کھانے کو بنایا ہے لیکن ہم کیا کہیں گے المدد یا پانی المدد یا روٹی یہ کہیں گے یہ اسباب ہے ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا دعا بالکل ڈفرنٹ چیز ہے غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا قرآن پاک بالکل واضح ہے جب وہ کہہ رہے ایا ای کنستین تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا شہد بھی سبب ہے مشکل کشائی کا لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے عزن سے ظاہری ہے سبب ہے آج حضرت علی صاحب نے موجود ہوں ہم ان سے مدد مانگیں گے دیکھیے سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالمی برزت میں اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب پکارا جائے گا تو خالصا تن شرک اور ناقابل معافی چر باللہ تعالی تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں اصل توحید ہی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزاد کا سہارا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے بالکل اس کا کوئی انکاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی لیکن آج آپسم کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے جمعے میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو آپ وسلم نے دعا کے لیے ہار بلند کیے ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ جزار و پتار بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی ہفتہ کہ اگلے جمعے کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو سائیڈ کے علاقوں پر بارش ہو ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو سائیڈ کی گرد و نوا کی جو زمینیں ان پر بارش ہو بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے ابو سعید نب ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہمارا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی لہذا اسی انی طرح انہی حادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا یہ امبیگوس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صولہ دیبیا کے موقع پر پندرہ سو صحابہ نے وزو کیا جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں نا تو پانی کفایت کر جاتا اب مجھے بتائیں سے پانی کا جاری ہونا یہ تاخل اسباب تو نہیں ہے اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے اسباب میں تو انگلوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے ما تاسباب اور ما اسباب مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ امتوں کی شفاط فرمائیں گے تو نبی سلم ہمارے سامنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاط فرمائیں گے اس میں کوئی حقی نہیں ہے لیکن غائب میں پگارنا نہیں ہے یہ میدان میشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے صحابہ اکرام بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے سب لوگ ہوں گے تو اس کا سہارا لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرزاد کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھائیوں غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے صحیح حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہو المدد یا ابراہیم المدد یا عیسیٰ المدد یا موسیٰ کبھی پکارا ہو نیور کوئی نہیں سکتا تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹیکس پیش کی جاتی ہیں اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں برزخی عقیدے کو حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیے جائے اس سے بڑا تو گسا ہی کوئی نہیں ہے یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے انہیں راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں ربی اللہ تعالیٰ نے امیر المین خلیفہ سانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم کی مطفقر علیہ حدیث سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں آپ اس میں دعا کی فرمائے برکت کی اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے موجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے خود دیکھے آپ یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الاستا ایک ہزار نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو قحت سالی کے زمانے میں انسرم مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے آپ کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور پھر سیدنا عباس بن عبد المتلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی اللہ معذل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا نہیں اصل میں سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے اور مفاد کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور چیز ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس عبد المطرف مطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور وہ سی اتنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں نہیں ہوا ایسے بالکل نہیں ہوا تو اس سے سابق हमें نے ہمیں عقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برسخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاد کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کو के اوقات के کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے گستاخی تو ہوگی ہوگی شر کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا تو یہ تین بڑے شبہات اب چوتھا شبہ اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا پھر وہ نا چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں فلاں بزرگ کا واقعہ انہوں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ یہ کر دیا مسئلہ ہے کہ بھائیو یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم تو میں آپ کو الحمد تمام مقادم فکر سے بزرگوں کی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں ان کی اپنی لکھی ہوئی کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو جو بندی کے گا جی جھوٹ ہے جو بندی کی ہوں گی تو بریلوی گا جھوٹ ہے اہل کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے اہل ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں اور کسی کی نہیں مانیں گے تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کرے جو آپ میں اور ہمیں ہم کامن ہے امام کائنات سعید الورین شفی المد نبین رحمۃ اللہ عالمین سعید اللہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن اور سنت سے پیش کریں صحابہ کرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں اپنی کیا سراہیاں نہ کریں یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں پھر ضعیب قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کے قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے ان نہ وَإِنَّا وَإِنَّا <راجعونج> یہ کتاب بھائیوں محفوظ ہے دنیا میں کوئی حدیث آ جائیں ایک عرب حدیثیں بھی آ جائیں اس کتاب پر پیش ہوں گی اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے دعا صرف اللہ ہی سے بس اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دیں وہ حدیث ہی نہیں ہوگی وہ صحدی صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر میرے آپ کے کہنے پر نہیں اصول مدثین پر اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری پھر کے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے اہل سنت کا یہ منہج ہے اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہو سکتا اہل سنت کا منہج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے. اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں مکتبہ فکر کی دو بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے بغول ان کے ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانکا کی سنتیں اور آداب صفحہ نمبر 654 اور جو بندی عالم شیخ ذکر سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے فضائل درود والا چیپٹر اس کا اور فضائل حج والا چیپٹر تبلیغی نصاب کا اس میں فصل نمبر نو کے صفحہ نمبر 130 کے اوپر فضائل حج میں شیخ ذکر صاحب یہ واقعہ لے کر آئے ہیں انتہائی گسا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سو پچپن ہجری میں جب وہ حج سے فراغت کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی کے دو شیر قبر رسول پر جا کر پڑھے پانچ سو پچپن ہجری میں یعنی تقریباً ساڑھے پانچ سو سال نبی وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شہ احمد رفائی جن سے یہ رفائی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں کویت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر وہ پہنچے انہوں نے دو عربی شیر پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آستانۂ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا تو اََ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنا جسم بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دستے مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسا دوں بلے آداب اللہ تعالیٰ یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے کس تعبی سے ثابت ہے ورنہ اس وقت چالیس لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا یار وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کش دیکریا صاحب کہتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی ہے نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے الفاظ ہے بعض اللہ, اللہ اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسا دیا اور نبے ہزار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے طویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے یہ خواب نہیں ہے بیداری کی بات ہے کیونکہ نوے ہزار لوگ کٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے نوے ہزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر انہیں پکی بور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جلانی نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا لیکن واللہ یہ واقعہ پانچ سو پچپن ہجری میں آٹھ سے نو سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو وہ آٹھ سے سو سال پہلے بھی نبے ہزار کا مجمع مسجد نبی میں نہیں آ سکتا تھا آٹھ سے سو سال پہلے بھی آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نبی میں نبے ہزار کا مجمع نہیں آ سکتا تھا انیس سو پچپن میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شفاف کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ تو نو سو سال پہلے کہہ رہے ہیں نبے ہزار دیکھے جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے کتنا بڑا جھوٹ ہے نو ہزار لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا نبے ہزار لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی پتہ چل گیا معذلہ استفر اللہ یہ باتیں صحابہ اکرام علی امردوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ اکرام علی امردوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں وہ ڈیٹیل بات ہے یہاں ڈریس کرنے کا محل نہیں ہے تو صحابہ اکرام علی امردوان آپس میں مشورے کے لیے کٹھے ہوئے بڑا اختلاف الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئی لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی السلم کا جسم مبارک تو ابھی چہرپائی پہ رکھا ہوا ہے دفنایا بھی نہیں ہے تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس ہم کس کو خلیفہ چنے آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابی کو کبھی یہ وہ بھی نہیں آنا تھا ان کو پتا تھا کہ آپ وسلم اب برضقی حیات کے ساتھ ہے. اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلی اشتہادی غلطی کے طور پر اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے جنگ جمل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں سینتالیس سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہے کسی ضعیف واحد سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا آب علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے لیے باہر نکلا ہو یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیتانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو کل کو تم غلامت قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت درخیز ہے گمرائی کے لیے کوئی بندہ جو ہے ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی چار بندے لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ بزرگ اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاگ کہاں سے ہوگی آپ بتائیں گساحانے رسول بزرگ ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو دو رزلٹ ہیں یا تو یہ گساہانے رسول تھے انہوں نے جھوٹ بولا اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوخ کر کے لکھ رہے ہیں اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں اگر ان کو گسا مانتے ہیں تو وہ فارغ اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارک تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں تو کتاب و سنت پر اپنے امال کی بنیاد رکھی جائے تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد ضرعیف روایتیں اور واقعات نہیں امام مسلم بن حجال کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتبہ دو سو اکسٹھ ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً سو روایتیں احدیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے پہلی حدیث یہی ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں وال پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے باؤجداد نے نہیں سنی ہوں گی ان سے بچنا کہیں تمہیں فطرے میں مبتلا نہ کرتے اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے اس لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا اب کسی کے باوجداد ہے ہی ان پڑھ جائل گزرے نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ ان کو کوئی قرآن سے آئے بتائی جائے تو وہ کہیں کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں تو وہ تو جیل رہے یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے واقعی ایسی دیشیں پھر بیان کرتے ہیں نہ بوہاری میں ہوتی ہیں نہ مسلم میں ہوتی ہیں نہ ترمزی میں نہ بدعود میں نہ نسائی میں نہ ابن ماجہ میں نہ امام مالک میں نہ امام احمد میں ان آٹھ کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ بالگاہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان سی احادیث کی کتابوں کا زمین وسمان کا پن ہے تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی اب صحیح حادیث کے حوالے سے میں تین مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجالتانی للہ ندا کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے بول بل ماشاء اللہ وقدا بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اب اس نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا گیا اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بزاد نہیں سمجھ کے پکار رہا میں غیر مستقل بزاد سمجھ کر اور محدود اور اتائی کے تحت بیز اللہ آپ کو پکار رہا ہوں تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ نہیں انہوں نے کہا ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں عزم کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے اللہ کے عزم کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے نہیں حضرت علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت ہمیشہ ہی آرام رہا ہے سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا اس عمر میں وہ بھی آرام ہو گیا اللہ کا شکر ہے ررام ہوا ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی ہے دوسری مثال جامعہ ترمزی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلم نے وسیع فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی تقدیر کے صحیفے لکھ کر خشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے اس حدیث کو امام ترویزی نے کہا حاضر حدیث حسن ان یہ صحیح حدیث ہے اب یہ حدیث کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا سوال صرف اللہ سے کرنا صحابہ رام کو اس کا مطلب پتہ تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے پکارنا ورنہ جس طرح آج کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے اسے ابھی نہیں تو دکھا یار مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں سیاب نے یہ گستاخی کی پھر یہ بھی نہیں کہا یا یار النم مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے اللہ کو پکارنا شروع کر دے ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی بخاری اور مسلم کی متفق متفقر حدیث ہے جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ حالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے یہ حضور کی تربیت تھی ان کو پتہ تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا تو چائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا جامعہ ترمزیم میں صحیح صنعت کے ساتھ المستل الحاکم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم رحمتی کا تغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسب الوکیل کہا کرتے تھے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کا احساس ہے جامعہ ترمجی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی لا الہ الا انت انی من یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لٹائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ و شخص ہے لیکن تمام کے لیے ذکر و درود شرط ہے جامعہ ترمجی میں حدیث ہے ذکر و درود جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ہی پڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا اب آخری حصہ آج کا تقریباً آپ پیچھے بیس منٹ باقی ہیں تو یہ ان امید ہے کہ کور ہو جائے گا ہمارا ان بیس منٹوں کے اندر یہ بہت امپارٹینٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے باقی ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا وہ شرک تو نہیں کر سکتا اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتبے وہی جو ہے مرتد ہو گیا تھا بخاری مسلم کی مطفخر عدیث اس کو دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا آپ کا صحابی تھا ایمان تو لایا تھا کاتبے وہی تھا وہی لکھا کرتا تھا تو یہ بہت بڑی اڑیا مثال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا عیسائی ہو گیا حضرت کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشن اس معاملے میں دور ہوں تو سب سے پہلے سورت العام کی آیت نمبر بیاسی اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا جو شیطان کے ہتھتے چڑھے ہوئے ہیں سورت النام آیت نمبر بیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم الینس اماندون <سؤال> وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا ہدایت پر ہوگا تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے ظلم تو عام مانو میں تو گناہ میں آتا ہے ربنا نا غلم نا الفسنہ رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمائی فرمایا شرک اللہ ظلم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے آم گناہ نہیں جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چالیس بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا یعنی وہ جب درازہ پڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کر دے گا اس بندے کی اگر چالیس ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی حسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں نا وہ حدیث میں اینڈ پہ بیان کروں گا اور اس کا محموم بھی بیان کروں گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے اب اس طرف یہ دلائل سنتے جائیں تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لئے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے عورتوں تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے یہ بالکل کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے قدم بقدم با بالشت بر بالشت حتا کے اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوگ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے یعنی اپنے امتیاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے سابق رام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے ہیں اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئی تم میں بھی پیدا ہو اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اس توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن سے ثابت کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ پورا م... میں نے ان کا میگزین پڑھا ہے وہ اخبار جس کے اندر آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نسارا کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے یہود و نصارہ جو جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہ لباس پہننا شروع کر دیں گے وہی حرکتیں شروع کر دیں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیٹاگوریکل مینشن ہے متلکن ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں لیکن بھائی الحمد للہ قطب کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بادشاہ فرمائی تھی وہ جامع ترمزی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب ہم غزبۂ حنائم کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درست مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے جس طرح یہ مشرقین کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں معذوب ہے سبحان اللہ یو شریکون اللہ پاک ہے اس شخص سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی سورت العراف آیت نمبر 138 سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر احتکاب کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسا علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جائیں کریں عبادت کے لیے تو آپ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تجویز دیت کو آج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتمانی بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسا کے لوگوں نے کی تھی موسا علیہ السلام دنیا میں موجود تھے پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے جو پہلے لوگ گزر چکے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کانٹیکٹ ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کو بندہ انکار کرے تو حدیث حدیث کی حفاظت کرتی ہے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری اور زور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ نبی اللہ تعالی انہن کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ. بدترین مخلوق وزب یہ بخاری اور مسلم کی مرتفغ حدیث ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ ہمارا پورا سچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری رسیت ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ ربی الفے ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم کے الفاظ ہے جندب جندب رضی اللہ پانچ دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجنے شروع کر دیتے تھے خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر سر مبارک سے اتارتے تھے چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ اتحاد کو بورا امبیائی اللہ کی لعنت و یہودیوں عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا ولی ہاضب اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو سعید عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجنے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شیر کا پاکستان کے مولوی کو چودہ سو سال بعد کوئی ڈاری نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا مسنف امام احمد کے اندر سی کے ساتھ حدیث ہے. نے دعا فرمائی اللہ پوجنا شروع کر دیں کا لفظ بت نہ بننے دینا یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو میری قبر کو بت نہ بننے دینا تو یہ احادیث تھی جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نسارا نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آج اس کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتا چل رہا ہے ہمیں جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور منور من اللہ, اللہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور اور اللہ کہہ رہا ہے لم جلت اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا یہ صحیح ترجمہ اس کا بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن نور امن نور اللہ وہ یہ سارا والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دیا ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے جو شہداء تھے ان پر آٹھ سال کے بعد نماز جلانا پڑی اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دوں گے اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہٰذا شرک بالکل ختم ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات ہے جس پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لانا تو یہود و سارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدا گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر کون کامل المان ہو سکتا ہے وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرکا یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ اکرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علی و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ اکرام علی امردوان اس زمانے میں اس امت کے ریپرزینٹیٹو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی درائل کے اوپر ویسے نہیں علمی درائل کے اوپر حتیہ کے کیا آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنیس اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شریک میں مبتلا ہو گئے لیکن یہ امت توحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پر قائم رہے گا اور یہی جو حدیث بہاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سن نبی داود کے اندر اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث ترمزی میں بھی ابو داود میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین سینا جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجانا شروع کر دیں پھر آپ تو ہم فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ کیا پر کیا تک ہاتھ پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس آئے اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتا چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرقین کے ساتھ ملیں گے بتوں کی پوجا شروع کریں گے لیکن ایک گروہ بچے گا تو پتا چل گیا سن ابی دعود کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے فرقے غیر مسلمانوں کو چھوڑ دیں قاتیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے مسلمانوں میں سے خلولیا کہاں سے نکلے مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ شرک نہیں کر رہے تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکٹ پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ای ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا اور وہ المستل حاقم میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا ضرور حق پر قائم رہے گا تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے برلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں شیعوں نے نہیں محدثین نے ابن اجرس کلانی رحمۃ اللہ علیہ المتویٰ 852 ہجری اور علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ آٹھ ہجری آج سے آج تقریباً چھ سو سات سو سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی اس سے مراد ایک گروہ ہے ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں یہ ان آئما نے بھی اپنی کتابوں کے اندر فتول باری کے اندر اور امداد القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ دی اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے تو آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے وہ ربیس کے زمانے میں ساب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور یہاں وہ بھی عدیث سن لیں یہ جو عدیث ہے کہ میری امت کے بہتر پھرے دوزک میں جائیں گے سن نبی دود میں اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے ایسی میری امت کے اندر بدرتیں داخل ہو جائیں گی اور پھر ان بدتوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے قیامت والے دن میرے حوضے کوسر پہ کچھ لوگ جائل لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پر اسرات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا تو میں آزائے بزو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان دوں گا تو میرے حوضے کوسر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوضے کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی ولے راز بلّہ میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بگڑتے جاری کر دی تھیں اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سخ پن لمن غیر آبادی سخ پن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا ان کو مجھ سے دور کرو دو کوئی جبات نہیں ہوگی ان لوگوں کی تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو ممتی کر ہی نہیں سکتا کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرق کہتے ہیں ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریا فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کو اللہ مانتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں حلولیا کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے پینتھیزم کا عقیدہ یہ بھی کفری قیدا شرکیہ عقیدہ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں ایسے گروہ ہو گزرے ہیں اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہاتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے ہر مصیبت ہر پریشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق تا فرمائے یا حی یا قیوم بے رحمتی کا استغیف. جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ محف کر دے صبح نق اللہ بھشمدی کا اشد و اللہ فروکا و واتوب ولیق و ما الینا بلا المبین